وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ کفن چوروں کی شافات امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے اس کو جو پڑھ لے گا ان شاء اللہ عز نمازی بن جائے گا اس میں جو درد پاک کی فضیلت لکھی ہے کنز العمال حدیث نمبر دو ایک سو چوہتر کے حوالے سے سنیے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 یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یو تو ہر وقت ہر لمحہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے مگر بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ اور یوم جمعرات اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے کیوں ڈرنا چاہیے اس لیے کہ خود اللہ تبارہ و وا نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے ارشاد ہوتا ہے یو ہیوی رکم اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال صفا نمبر 699 مستدرک کے حوالے سے حدیث نمبر ہے 3390 سنیے اور خوف خدا پیدا کیجیے اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ ازل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ کا نازل فرمائی پارا اٹھائیس سورہ تحریم کی آیت نمبر چھو نو جیرو ترجمہ کنزول ایمان اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ اپنے صاحب کلام علی مدوان کے سامنے تلاوت فرمائی تو ایک نوجوان یہ آیت مبارکہ کا سن کر غش کھا کر گر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی تو صاحبہ کرام علیم ردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کیا دنیا میں ہی بشارت ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا پارا تیرا سورہ ابراہیم آئت نمبر چودہ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 ameesha me thar thar رنا چاہیے آپ نے سنا کہ ڈرنے والے نوجوان کے لیے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ارشاد فرمائی تو ہمیں اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے اور مجرموں کے لیے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں ان کا تصور کر کے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے ہمیں خوف عطا فرمائے بے خوفی اچھی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے گا وہ انشاءاللہ اللہ از وجل کامیاب ہو جائے گا پارا پچیس سورہ زخرف آیت نمبر للمتقین ترجمہ کنز المان اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے جو ڈر گیا انشاء اللہ عز و جل وہ جنت کے باغات پائے گا پارہ چودہ سورہ ہجر آج نمبر پینتالیس ارشاد ہوتا ہے ان المتقین ترجمہ کنز ایمان بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں جو ڈر جائے گا اپنے خالق کو مالک کا خوف رکھنے میں کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت میں امن تو فرمائے گا پارا پچیس سورہ دخان آیت نمبر اکاون پشاد ہوتا ہے ان المتقین فی مقام ترجمہ اے کنز ایمان بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کا خوف پانے میں کامیاب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا سبحان اللہ اللہ تعالی اس کے ساتھ ہے اسے اللہ تعالی کی تائید حاصل ہوگی پارہ چودہ سورہ نحل آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ارشاد ہوتا ہے الَّذِينَ الَّذِينَ سین <محسنون> ترجمہ ایک انز ایمان بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں پارا پچیس سورہ جاسیہ آیت نمبر انیس ہمارا مالک و مولا ہمارا خالق جزا و سزا کا مالک از وجل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز المان اور ڈر والوں کا دوست اللہ جو خوش نصیب اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہیں جو ڈر والے ہیں وہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں پارا سورہ توبر میں یہ ارشاد فرمایا گیا ان شب المتقین بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں جس نے اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر بسا لیا یہ ڈرتا ہے کہ میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے وہ بے نیاز ہے کہیں میری پکڑ نہ فرما لے میری جلوت اور خلوت کی بے احتیاطیوں سے ناراض ہو کر مجھے کوئی سزا نہ دے دی جائے ڈرتا ہے تو یہ خوف اللہی اس کے اعمال کی قبولیت کا سبب بن جائے گا جیسے کہ پارا چھ سور معا کی عائد نمبر ستائیس میں ارشاد ہوا ترجمہ اے کنز المان اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے پارہ چھبیس سورہ حجرات آئت نمبر تیرہ ارشاد ہوتا ہے ان میں کم رہی ہوں ترجمہ اے کنزل ایمان بے شک اللہ کے یہاں تم زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے اللہ تعالی کا خوف رکھنے والا دنیا میں بھی کامیابی کا سامان کرتا ہے آخرت میں بھی خوف خدا اسے کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے پارہ گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر تریسٹھ چونسٹھ نشاد ہوتا ہے ال فل ہے فل ترجمہ کنزل ایمان وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے کامیاب لوگ ہیں جی ہاں پارہ اٹھارہ نور کی آیت نمبر باون میں ارشاد ہوتا ہے وہ میں سلے ہوں وہ یکش تک ہیلے اکل ترجمہ اے کنز ایمان اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں کون لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جسے اپنے مولا تعالی کا خوف لاحق ہو گیا ایسا خوش نصیب جہنم سے نجات جات پائے گا جی ہاں پاراتیس سورت اللہ کی آیت نمبر سترہ میں ارشاد ہوتا ہے بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار اللہ تعالیٰ کا خوف یہ نجات کا ذریعہ ہے پر اٹھائیس سور طلاق آت نمبر دو تین ارشاد ہوتا ہے وہ میلوج ترجمہ کنز ایمان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 اس کی گرف اور مجرموں کے لیے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں اس کا تصور کرنا چاہیے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے یہ خوف اس میں جنت کی بشارت ہے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے سنا آخرت میں کامیابی کی نوید ہے اپنے رب از کا خوف دل میں بسانے والوں کے لیے جنت کے باغات اور چشمے ہیں ایسے خوش نصیب جو اپنے خالق و مالک از اجل کا خوف دنیا میں رکھتے ہیں آخرت میں امن کی جگہ پائیں گے انہیں اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی ڈر والوں کے ساتھ ہے ڈرنے والے اللہ کے دوست ہیں جو خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ انہیں پسند فرماتا ہے ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقرب ہیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سامان کرتا ہے خوش نصیبیں ایسے لوگ کامیاب ہیں ایسے لوگ انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا رب تمہارا کا خوف زری آئے نجات ہے اللہ ہمیں اپنا خوفتہ فرما دے ہمیں ڈرتا فرما دے تیرے خوف سے سے تھر تھر رہوں کا پتا یا علای میرتا یا عئی تیرے یا خدا یا جو اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے سینوں میں بسائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا ارشاد ہوتا ہے وَتَقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ <تُرحِمُون> ترجمہ ایک کنزل ایمان اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو اس کے تحت صدر افاضل نے بہت کچھ لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی کی رحمت اس پر ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا رہا کہ نیک اعمال کرتے اور ڈرتے اور ہم غافلوں کا انداز کیا ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی بے خوف ہیں وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال رد نہ کر دیے جائیں اور ہم گناہ کر کے بھی بے خوف ہیں تو اللہ ہمیں نیکوں کی نیک صفت عطا فرمائے ہم اس کے کرم سے نیکیاں بھی کریں اور اس سے ڈرتے بھی رہیں کاش ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ ہمیں اپنا خوف اپنا ڈر نصیب فرما دے آمین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم